الّہ الدینظر الب کہ میرا کار میرا حامی و ناصر وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کتاب کو نادر کیا اور صحین اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو نیک لوگوں کا سرپرست ہے ان کی ان کا ان کا کارساد ہے ان کا حامی و ناصر ہے تو اس میں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت نیک لوگوں کے ساتھ ہے کہ آدمی جس قدر تقوی نیکی پر ہوتا ہے اسی قدر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی ضمن میں حدیث میں اللہ تعلف ماتا ہے کہ من عادا لی ولی فقط آذنتو تو بالحرب کہ جو میرے کسی ولی کے اس سے دوستی اس کی دشمنی کرتا ہے میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں جس میں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور دوستوں سے مراد کون ہے یہی ہیں جو صالحین ہیں جن کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ ہو طلّہ تو اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے کو خاص کو شکل کو خاص پگڑی کو خاص رنگ نہیں ہے اللہ کے ولی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو کتاب و سنت پر چلنے والا ہو صحیح العقیدہ ہو یہ اللہ کا ولی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم رنگ و نسل سے کیوں نہ تعلق, تعلق نہ رکھتا ہو کسی طرح کا اس کا کام جاب کیوں نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو گیا اور ان یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اپنی خود مدد نصرت ان کو عطا کرتا ہے اللہ کی عنایت ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت کی اور بلکہ بذات خود اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں اللہ ان سے چیلنج کرتا ہے ان کو اپنے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو اسی یہاں پر اس بات کا علم وا وحیۃ و اللہ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے اور ان کو ان کا کارساد ہے کہ آدمی جس قدر اللہ کے قریب ہوگا اسی قدر اللہ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ہوگی بلدینت ہی لاستتی نسر وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا استط و نس وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ولا انفسوم سورون <يَنصْرُون> اور نہ وہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں یہ وہی آیت ہے جو پہلے گزری ہے, <تصفيق> ہے. سورون <يَنصْرُون> آیت نمبر ایک سو بانوے تو یہاں پر اسی چیز کا بیان کیا گیا ہے ولاََس اللحم السراً وہاں پر سیغہ غائب تھا یعنی تھرڈ پرسن کے انداز سے اس کو بیان کیا گیا تھا اور یہاں پر ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور یہ ہے قرآن کا انداز کہ کیوں اہم بات ہو تو قرآن اس کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر سیاہ غائب سے ولاء استطم ال نثرن کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے بلا انف سمجنسرون اور نہ اپنی مدد کر سکتے اور یہاں پر اسی چیز کو مخاطب کے انداز سے ان کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا ودینہ تدن ہی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور یہاں پر بھی وَدینہ وہ لوگ وہ حسیاں اللہ کے نیک بندے کے وہ نبی ولی بزرگ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن سے تم اللہ سے دو اللہ کے چھوڑ کر دعائیں کرتے ہو لا اونا نہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور کوئی شک نہیں کہ آدمی کسی کو مخاطب ہو کے جب بات کرتا ہے تو اس بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی غائب کے سیرے سے بات کرے کہ اس کی مدد کرنا ہے اس کا تو یہاں پر باقاعدہ مخاطب ہو کر اس کو متوجہ کر کے اس کو جو ہے ان کے اپنے مخاطب ہو کر بات کرنے کا اس میں مزید اس کو توجہ دلانا ہے تو یہاں پر ان مشرق کافروں کو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ لا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ولا انفسور اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح پہلے بیان ہوا کہ نہ وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں تمہاری تو کیا کرنا بلکہ اپنے آپ کی مدد کرنا اپنے آپ کو بھی کسی نقصان اس طرح کی چیز سے بچا نہیں سکتے اگر کوئی ان کو توڑنا پھوڑنا چاہتا ہو یا ان کے کوئی نقصان کرنا چاہتا ہو تو اپنے آپ بھی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے جے جے کو تمہیں بچائے پہلے فما تھا ان تب اوہم الہدا طب اوکم یہاں پر کیا ہے لا لاسماؤ وہاں پر کیا تھا کہ وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے یہاں پر کیا لاسماؤ وہ تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں سنتے یا تو اگر بت ہے تو بے جان ہے پتھر لکڑی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کو پکارتا ہے نہیں پکارتا تو لاسماؤ اور اگر وہ فوج ہیں تب بھی قرآن کے یہ دو ٹو اس بات کا بیان, بیان ہیں کہ جو فوس شدہ ہیں اگر چاہے وہ نیک اللہ کے ولی بزرگ بھی کیوں نہ ہو وہ سنتے نہیں ہیں قرآن کہتے کہ نہیں سنتے لیکن مولوی مصر ہے اس بات پر کہ وہ سنتے ہیں متدد من الہدا اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ لاسماؤ تو تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں تمہاری بات یعنی کہ سنتے ہی نہیں کہ تمہاری بات یعنی طرف آ سکیں اگر ہیں تب بھی اگر وہ فوش شدہ ہیں تب بھی اس لیے اور جو سنتے ہی نہیں ہیں ان کو کہنے کا فائدہ کیا تو یہ مقصد بیان کرنے کا کہ جن کو تم پکارتے ہو جن کو اپنے مشکل خوشہ حاجت واضح سمجھتے ہو وہ کسی طرح کا تمہارے نفع نقصان کرنا تو دور کی بات بلکہ وہ تمہاری باتیں سننے پر قادر نہیں ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ صورت فاطر میں بیان فرمایا ہے ولادین تد المندون اللہ ودینتون ہی وہاں پر اسی بات کا بیان فرمایا کہ وہ اگر تم ان کو پکارو لا لاسماؤ کہ وہ سنتے نہیں ہیں ولو اسمع او مستجا اور اگر سن بھی لے تب بھی وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے تو یہاں پر بھی انتدا اگر وہ تم کو ان کو ہدایت کی طرف کسی بلائی کی طرف بلاؤ خیر کی طرف بلاؤ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری بات سن سکتے ہی نہیں بتا رہا ہوں رون کے رون اور تم دیکھتے ہو تم کو ایسے نظر آتا ہے بتا ہوں تم کی ایسے نظر آتا ہے یند ارے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں بہ ملائب جب وہ دیکھتے نہیں ہیں اور یہاں سے مراد تقریباً بت ہیں کہ بتوں کی عام طور پر شکر صورت اس انداز سے بنائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ دیکھتے ہوں بت بنانے والے اس انداز سے بتوں کو بناتے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہوں اور بعض اوقات صرف دیکھنا ہی نہیں اس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ جیسے وہ واقعی آپ کی بات سن رہے ہوں اور آپ کے یعنی کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو تو بات ایسی نہیں اللہ تعمۃ بات اندرون عرق اور تم, تمہیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں وہ ہم لائب سرون جبکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں یعنی ان کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور جو دیکھ نہیں سکتے تم ان کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں وہ تمہارے کام کیا آئیں گے وہ تمہیں کیا دیں گے اور تمہیں کیا ملے گا ان سے وعلیکم السلام اللہ اس کے مادہ کے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین و اما من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ انہو, انہو سمیع علیم خزل در درگزر سے کام لو بالعرفی اور امر حکم دو بالعرف نے کی کا و عارض اور ایراج کرو درگزر کرو یا مو پھیرو علی جاہلین جاہلوں سے و اماں اور جب کبھی ین ذغن نہ کا مین تمہیں کوئی اکساہٹ پیدا کرے من الشیطان شیطان کی طرف سے اکساہٹ پیدا ہو نظن کوئی کسی طرح کی اکساہٹ کسی طرح کا کوس وسا پھستاز پس بس پناہ لہ اللہ کے کی اللہ کی پناہ میں آؤ ان سمیع علیم بے شک وہ خوب سننے جاننے والا ہے و لذینکو اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے ہیں ادام طاف امن شعیط طزا مصا ہوں جب ان کو پہنچتا ہے کوئی طا افمن شیطان شیطان کا بس شیطان کی طرف سے کوئی غذب غصہ تذکروا تو یاد کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو جزا اللہ کے ثواب کو یا اللہ کی پکڑ کو اللہ کے ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں فضا ہم بس جب کے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں دیکھنے والے ہونے کا معنی یعنی ان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ اخوار ہوں یمون احمل اور جب کہ ان جو ان کے مد مقابل شیطانوں کے بھائی ہیں اخوان شیطانوں کے جو بھائی ہیں یمدون شیطان ان کو بڑھاتے ہیں مدمدو کسی چیز کو زیادہ کرنا بڑھانا کس میں بڑھاتے ہیں فلغئی گمراہی میں سرکشی میں سم ملا قسر پھر ان کو اس سرکشی میں بڑھانے میں گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے یق سرون قسر سے قصر و کسی چیز میں کمی کرنا پھر وہ اس میں کس طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے آیت نمبر ایک سو ننانوے سے دو سو دو تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات اللہ تعالیٰ خدل آف ہوا درگزر سے کام لو و عمر اور حکم دو نیکی کا و آری دان اور اعراض کرو جاہلوں سے اللہ نے جب سابقہ آیات میں مشرقوں کا ذکر کیا اور ان کے شرک کی مذمت کی اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کا بودہ اور بیکار ہونا بیان کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کو اور اس میں خب سب سے پہلے نبی کریمہ علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد آپ کے منحج آپ کے طریقے پر چلنے والا قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص ہے کہ جو آپ کے منحج طریقے پر چلتے ہوئے دعوت دیتا ہے تو ان مشرقوں کافروں کے ساتھ ہمارا رویہ کس انداز کا ہونا چاہیے یا ان کے علاوہ اور بھی جو اگرچہ مسلمان ہوں لیکن ان کے اندر تو کوئی طرح طرح کی جہالتیں ہوں اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے تو دعوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اہم اصول بیان کرتا ہے کہ دعوت کس انداز سے دینی چاہیے اور دعوت کے کام میں کیا چیزیں بنیادی اصول ہیں تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ درگزر سے کام لو درگزر سے کام لینے کا معنی کہ اخلاق و کردار میں اس انداز سے چلو لوگوں کے ساتھ کہ جہاں درگزر کی ضرورت ہے وہاں پر لوگوں سے درگزر کیا جائے کیونکہ معافی کرنا کیونکہ آفو کا معنی معافی ہے معافی جو ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہوتی فمان آفا و اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں ہے کہ جس نے معاف کیا اور معاف کرنے کی شرط کیا رکھی اللہ نے اصلحہ کے اصلاح کی کہ جس کی معافی کے نتیجے میں اصلاح ہو کیونکہ بعض اوقات کسی شخص کو بار بار معاف کرنا درگزر کرنا اس شخص کو مزید جو ہے اس کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے اس لیے بعض اوقات پکڑ کرنا اور گرفت کرنا اور بدلہ لینا یا سزا دینا یہ مناسب ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے لیکن جہاں پر درگزر کرنے سے کام ہو جائے اصلاح ہو جائے وہاں پر اصلاح کرنے کا حکم ہے تو اللہ تعالیمان ہے خود العف کہ درگزر سے کام لو معافی سے کام لو لیکن جس طرح بتایا ہے کہ معافی ہر جگہ پر نہیں جہاں پر معافی کا فائدہ ہو جہاں پر معافی کرنے سے اصلاح ہو لیکن جہاں پر معافی کرنے سے بگاڑ پیدا ہو اور جو ہے آدمی بگڑے اور اور زیادہ اس کے اندر جو ہے نافرمانی پیدا ہو تو وہاں پر پھر مناسب ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پکڑ کی جائے اور یہی ہم ایک صرف صاحب کی سنت اور آپ کی سیرت سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں پر لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیا معافی سے کام لیا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آپ لوگوں کی پکڑ بھی کر رہے ہیں ان کی گرفت بھی کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں کیونکہ یہی حکمت عملی ہے حکمت عملی یہی ہے کہ آدمی دیکھے کہ اگر اصلاح معافی کرنے میں اصلاح پیدا ہوتی ہے اور بندہ صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ جس سے کوئی غلطی سردرد ہوئی ہے کوئی جرم ہوا ہے معاف کرنے سے وہ در... صحیح ہو جاتا ہے درگزر کرنے سے تو وہاں پر درگزر کیا جائے لیکن جہاں پر یہ معاف کرنے سے یعنی کہ اصلاح پیدا نہ ہو بلکہ بگاڑ پیدا ہو تو وہاں پر مناسب ہوتا ہے کہ وہاں پر جو اس کی سزا دی جائے خود الافا درگزر سے کام لو بربل اور نیکی کا حکم دو نیکی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی قرار دیا ہے ویسے تو عرف کا معنی لوگوں کے ہاں جو جانی پہچانی چیز ہے اور عام طور پر اگر لوگ اپنی فطرت پر ہیں ان کی فطرتیں تبدیل نہیں ہوئیں اور فطرتیں تبدیل نہ ہونے کا معنی کہ ان کے عقائد کو کسی نے بگاڑا نہیں ہے اخلاق و کردار ان کے کسی نے برباد نہیں کیے تو عموماً انسان لوگ کیا ہے وہ اچھا اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں برائی کو برا سمجھتے ہیں لیکن بعض اوقات جب فطرتیں بگڑ جاتی ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو ان کے ایمان کو اس انداز سے خراب اور برباد کر دیا جاتا ہے ان کو جو ہے توحید شرک نظر آتی ہے اور شرک توحید نظر آتا ہے اور سنت بدت اور بدت سنت نظر آتی ہے اور بعض اوقات ان کے اخلاق و کردار کو بگاڑ دیا جاتا ہے ح کہ ان کو برائی نیکی اور نیکی برائی نظر آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسے ماحول معاشرے میں لوگوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں لوگوں کے لوگوں کے یہاں اچھائی کیا ہے تو پھر وہاں پر اچھائی ہونے کا معیار کتاب و سنت ہوگا پر نہ تو عرف کا لفظی مانا کہ وہ چیز جو معروف ہو جانی پہچانی ہو تو مطلب تعلقہ امر اور حکم دو نیکی کا عرف کا اچھی بات کا اور جس طرح بتایا ہے کہ اصل نیکی ہونے کا معیار کتاب و سنت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو درگزر بھی کرو اور نیکی کا حکم دو و عارض عان الجاہرین اور جاہلوں سے اعراض کرو جاہل سے مراد یعنی جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو جس کو علم ہی نہ ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے ان سے اعراض کرو اور اعراض کرنے کا معنی کہ ان کے ساتھ الجھو نہیں ایک جاہل ہے جاہل کا اس کا حق کیا ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے اس کو سکھایا جائے جو جاہل جس کو کسی چیز کا پتا نہیں ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سکھایا جائے نہ اس کے ساتھ الجھا جائے آدمی اس کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے پر اترے بلکہ اگر اس سے غلطی ہوتی ہے اس سے کوئی ایسی چیز سردرد ہوتی ہے جو آپ کے لیے یعنی کہ نقصان دہ ہے یا آپ کو آپ کے لیے کسی لحاظ سے یعنی کہ مناسب نہیں ہے تو اس کا حق اس کو بتایا جائے تعلیم دی جائے کہ یہ غلطی ہے اور یہی اللہ علیہ صلاح کا من ہے جائے وہ آپ حدیث سنتے ہیں صحیح بخاری کی کہ ایک بدو دیہاتی وسن میں آیا اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تم اٹھا اور مسجد کے ایک طرف اٹھ کے بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ نے ان کو منع کیا صحابہ کرام کو منع کیا کہ اس کو اپنا کام کرنے دو تو جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو تاکہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو جائے اس کے بعد آپ اس بدو کو کیا کہتے ہیں دیہاتی کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہیں مسجدیں ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کے ناپاک چیزوں کے لیے اس کے یہاں پر ایسی چیزیں کرنا لائق نہیں ہے تو یہ ہے کوئی جاہل جا... جا... جاہل کا جو حق ہے اس کو سکھایا جائے بتایا جائے اس بدو دیہاتی کو نہیں پتا تھا کہ مسجدوں کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے وہ چونکہ صحراؤں میں رہتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کا جو کلچر ماحول ہوتا ہے اس طرح کی ضرورت پڑی اٹھے ایک طرف اٹھ کے اپنا کام شروع کر دیا تو اس لیے ان کو اس طرح کے ماحول کا اس طرح کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے اندر بھی کوئی اس طرح کے کام کرنا صحیح ہیں یا غلط ہیں تو آپ نے اس کو تعلیم دی اس کو اچھے انداز سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں لائق نہیں ہیں جائز نہیں ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ صحابہ اکرام نے اس کو ڈانٹا تھا اس کو جو ہے اٹھانے کی کوشش کی تھی اور نبی کم اصلاح صاحب صحابہ کو منع کیا اور آخر میں اس کو سمجھایا تو آخر میں بدو کیا کہتا ہے اللہ اللہ مغ فر و محمد ولا تک فرمان احدا کہ اللہ میری اور محمد کے بخشش کر دیں اور کسی کے نہ کرنا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے جاہل کا حق جس کو جو ایسا جاہل جس کو پتا نہیں ہے اور بعض جاہل ہوتے ہیں جاہل مرکب جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ جانتے ہیں اور جانتے کچھ نہیں ہوتے تو ایسے جاہلوں کا علاج کیا ہے ان جاہلوں کا علاج بھی ان کو بتانا ہے لیکن بعض اوقات ان کے ساتھ کسی حد تک بحثی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر پھر کیا ہے وجا دل بلتی احسن اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں جو دعوت کے اصول بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں سے مجادلہ کرو مجادلہ کے معنی ان سے کوئی بحثہ ہے ان کو سمجھانے کی ان پر حجتیں قائم کرنا ہے ان کے لیے دلیلیں پیش کرنا ہے ہی احسن جو اچھے طریقہ ہو تو کہنے کا مقصد کہ جاہلوں کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے و عالداہین اور جاہلوں سے اعراد کرو اور یہی اللّہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی عباد الرحمان کی صفات بنتے بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا و عباد الرحمانہ بحضا خاط و جاہلون کالون سلامہ کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے مخاطب ہونے کا معنی کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے کسی بات پر تو پھر جو عقل عقلمند لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ ان کے ان کا جواب اس جہالت کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں قالو سلاما سلام کہتے اور سلام کہنے کا معنی کہ ان کے ساتھ بغیر کس طرح کے الجھنے کے وہ اپنے کام کرتے ہیں ان کو جو حق بات کہنے کی ان کو بتاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں یہ ہے جو حقیقت میں یعنی کہ ایک عقلمند ہونے عقل مند انسان ہونے کی دلیل ہے اور جب بیوقوف ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ کسی شاعر عربی کے شاعر نے کیا کہا ہے کہ کو ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے ورنہ ہم اس سے بڑھ کر جہالت کا کام کریں گے اس کے ساتھ تو جاہلوں کا بے وقوفوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاہل کو بے وقوف کو اس طرح کی حرکت کرتا ہے ان کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اس سے دگ... دگنا اور یا اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر جو ہے اس سے اس سے جہالت سے پیش آتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان چاہتا ہے <coughs> تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور نبی اکمل صلی اللہ وسلم کو سب سے پہلے اور آپ کے منحل پر چل کر دعوت کا دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم کو لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے خود علاف ہوا درگزر سے کام لو اور درگزر سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر بھی تمہارے حق میں تمہاری ذات پر خصوصاً کوئی ایسی چیز ہو کہ جو جس میں تمہارا نقصان ہو کوئی ایسی بات ہو جو تمہیں کوئی تانا دے گالی گلوچ کر دے کو بہتان بازی الزام تراشی کر دے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر تمہیں وہاں پر کس طرح پیش آنا ہے کہ وہاں پر درگزر کرنا ہے اور خصوصاً یہ اگر معاملہ اپنی ذات کا ہے ذاتیات کا معاملہ ہے ہاں جہاں پر اللہ کے دین کی بات ہو اور خصوصاً عقیدے اور اس طرح کی چیزوں کی بات ہو کہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جس میں کس طرح کی اللہ نے ہم کو گنجائش نہیں دی کہ ہم وہاں پر کافروں کی باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کریں تو وہاں پر انسان کا حق ہے کہ اس کو حق بات کو بیان کرے اور وہاں پر بھی بیان بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ہو ہر طاشاء ہیں کہ نبی کے صلی اللہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی بنیاد پر آپ کبھی غصہ میں نہیں آئے کبھی آپ نے ذات کی وجہ سے غصہ میں نہیں آئے اور ہم دیکھتے ہیں آپ وسلم کے مختلف طرح کے واقعات ایک بدو دیہاتی آپ کے پاس آیا آپ کے گلے میں اس نے کپڑا ڈال کر اس کو خوب مروڑا کسا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا گردن دب گئی اور آخر میں کیا کہتا ہے کہ اے محمد اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے مجھے اس میں سے دو یعنی صدقہ لینے آیا تھا لیکن صدقہ لینے کا طریقہ کار اس کا یہ تھا تو ان بھی کوئی اصلاثہ میں کوئی غصہ ناراضگی کا احرا نہیں کیا بلکہ اس کو صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو استد کا خیرات دو اور یہی آپ صلاسن کے صحابہ کا منحج تھا عمر فاروق خلیفہ ہے مسلمانوں کے ان کے دور میں ایک اویان ابن حسن یعنی کہ بعض یعنی کہ صحرائی علاقوں بدوؤں کے علاقوں کا ایک سردار تھا وہ آیا مدینہ میں تو عمر فاروق کے پاس آیا بلکہ اس نے حر قیص اپ اس کا چچاد بھائی تھا اس سے کہا کہ عمر فاروق سے مجھے اجازت لے کے دو میں اسے ملنا چاہتا ہوں تو حربن قیص نے میرے فاروق سے بات کی تو کہ ٹھیک انہوں نے اس کو ٹائم دیا تو جب ملنے آیا تو یہ چونکہ بدو دیہاتی اس ماحول کلچر کو جانے والا تو میرے فاروق کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم عدل انصاف سے کام نہیں لیتے اور ہمار حق حق کو نہیں دیتے تو میرے فاروق غصے میں آئے اور قریب تھا کہ اس کو اس کی سزا دیتے لیکن حربن قیاث جس نے اس کے سفارش کی تھی اس کے لیے عمر فاروق سے بات کی تھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خدالافواہ و امربلع عرفی و آردن الجاہرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درگذر سے کام لو نیکی کو حکم دو اور جو ہے جاہلوں سے اعراض کرو اور یہ بیچارہ جاہل ہے اس لیے اس کے ساتھ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو عمر فاروق وہیں پر ان کا غصہ دور ہو جاتا ہے اور یہی ایک مسلمان مومن کا منہج ہے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کانوقا فن آئندہ کتاب اللہ کہ جب اللہ کی کتاب کی بات آ جاتی اللہ کا حکم کو آ جاتا وہیں پر رک جاتے وہیں پر اپنی بات جو کر رہے ہوتے ان کی بات ختم ہو جاتی کوئی کسی طرح کا کو معاملہ کرنے والے ہوتے وہیں پر ان کے ان کے ہاتھ ان کا معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ایک دفعہ خطبہ ارشاد دیا انہوں نے تو خطبے میں لوگوں کو دیکھا کہ اس وقت چونکہ مال و دولت لوگوں کے پاس آ چکا تھا تو لوگ بڑھ چڑھ کر حق مہر دے رہے ہیں حق مہر بہت زیادہ دے رہے ہیں اور جس مداری باتیں غریب لوگوں کا ان کو مشکل ہوتی تھی تو ان خطبہ دیتے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حق مہر مقرر کر دوں تاکہ لوگ اس سے زیادہ نہ دیں تو خطبہ دے کر جب فارغ ہوئے مسجد سے نکلے تو ایک عورت نے رستہ روک لیا کہنے لگی کہ تم حق مہر مقرر کرنا چاہتے ہو حق مہر کو کم کرنا چاہتے ہو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آتے ہی تم عہدہ قن کہ تم نے کسی عورت کو حق مہر کے طور پر کوئی ڈھیر سونے چاندی کا دے دیا ہو تو بھی دینے کے اللہ اجازت دیتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو کم کرنے والے تو عمر فاروق کیا فرماتے ہیں امراۃ من عمر کہ یہ عورت عمر سے زیادہ سمجھدار ہے تو یہ ہے حقیقت اور عمر کون ہے مسلمانوں کے حکمران خلیفہ ہیں کہ جن کی عادی زمین پر سلطنت تھی لیکن اس کے باوجود یہ ہے انسان مسلمان کا مرحلہ جب وہ کتاب و سنت پر چلنے والا ہوتا ہے ہمارے یہاں دو ٹکے کا ملہ ہوتا ہے وہ غلط بات کہہ بیٹھا مجال ہے اس بات سے کبھی کہیں وہ لوٹ آئے اس بات کو چھوڑ دے تو اس لیے اللہ یعنی کہ کتاب و سنت پر چلنے والوں کا منع یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ان سے غلطی کر بھی لے تو ان سے درگزر سے کام لیتے ہیں تو خود درگزر سے کامل رہو معافی سے کامل رہو وہ امر بالعرف اور نیکی کا حکم دو کہ جو کہ اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا برد عظاہرین اور جاہلوں سے اعراض کرو یعنی اعراض کرنے کا معنی ہے کہ ان کے ساتھ الجھو نہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز نہ کرو کہ جس سے تمہارا وقت ضائع ہو و اماشوانی امّا اور جب کبھی نظن کا تمہیں اکساہٹ پیدا ہو من شیطوانی شیطان سے نظر کی کوئی اکساہٹ اکساہٹ مراد یعنی شیطان اکسائے چیز پر غیر غصے پر انتقام لینے پر بدلہ لینے پر کسی یعنی ایکشن لینے پر شیطان تم کو اکسائے تو پھر کیا کرو باللہ تو اللہ سے اپنا لو پہلی آیت میں کیا تھا بندوں کے ساتھ معاملہ تھا کہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کوئی تمہارے ساتھ یعنی کہ کرتا ہے تو درگزر کرو کچھ جہاز سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ الجو نہیں کیونکہ بندوں کے ساتھ درگزر کرنے کا اندیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندے اس کے نتیجے میں کیا ہے جس صلی اللہ تعالیٰ سرت حسلت میں کیا فرماتا ہے سورت حسلت میں فرمایا کہ حمیم ادفا ابلتی احسن اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے کوئی برائی کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کا جواب کس سے دو بلتی احسن جو بہتر سے بہتر طریقہ ہوتا ہو سکتا ہے وہاں پر پہلی یاد میں اللہ نے کیا فرمایا والسنۃ وال سیاح یاد کے شروع میں فرمایا والول ولحسنۃ وال سیاح کہ کبھی بھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ برائی برائی رہتی ہے اور نیکی نیکی رہتی ہے وہ نیکی اپنا حق ثابت کر کے رہتی ہے تو برے لوگوں کی برائیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے بلتِیہ احسن اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے یعنی کہ جتنا اس نے کیا اتنے آپ کریں بلکہ آپ اس سے بہتر طریقے سے کسی نے گالی دی ہے تو گالی کے بجائے اس کو دعا دی جائے کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان نیکی کی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا علامات فعید اللہ حمیم۔ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اداوت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس اچھے طریقے سے جواب دینے کا کہ انّی حمیم۔ وہ تمہارے لیے ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا جگری دوست ہو تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منہج بندوں کو دیا ہوا کہ بندوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے کہ ان کی برائی کا جواب نیکی کے ساتھ ان کے ظلم کا جو جواب ہے وہ احسان اور ان چیزوں کے ساتھ اس لیے کہ صاحب یہ کے پاس آیا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صاحب میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کی چیزوں کو معاف درگزر کرتا ہوں اور وہ اور زیادہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں تو آپ مانتے ہیں اگر تم یہ چیز کر رہے ہو کہ تم اللہ مصف کہ جب ایسے ہے جس طرح تم ان کے منہ پر جو ہے راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک تم اس طریقے پر ہو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فرشتہ ہوگا جو تمہاری مدد کرنے والا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے لو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ کہ اگر بندوں کے ساتھ انسان کو معاملہ ہے واسطہ ہے چاہے کتنا بڑا بھی کوئی ظلم زیادتی کرنے والا کیوں نہیں کتنی کتنا بڑا بھی کس نے کوئی جرم آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر دیا کوئی ظلم کیوں نہیں کر دیا اس کا یعنی اس کا یعنی کہ رویہ کیوں ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں وہ یہ جو اللہ تعالی بیان ماتا ہے خود اللہف کہ درگزر سے کام لو بعمر بالعرف اور نیکی کو حکم دو یعنی کہ درگزر سے کام لینے کا مانا یہ نہیں کہ اس کو اپنی غلطی پر چھوڑو اس کی غلطی کی اس کو تمبی کرو مناسب طریقے سے وہ عاردہ نظاہرین اور جاہلوں سے اعراد کرو ان کے ساتھ الجو نہیں ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرو من اماین نکشوان لیکن شیطان ہے کہ جو انسان کو غصہ دلاتا ہے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ابھارتا ہے تو الحمتہ کہ جب شیطان تم کو اس کام کے لیے ابھارے غصہ دلائے انتقام بدلے, بدلے کے لیے تم کو ابھارے پھر کیا کرو فستا عید تو پھر اللہ تعالی سے اپنا لو شیطان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ درگزر سے کام لو شیطان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس کو معاف کر دو کیونکہ شیطان اس کو جتنا بھی درگزر کرو گے اتنا اتنا ہی اور چڑھے بڑھے گا ہاں بندے ہیں انسان ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے وہ جتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو بعض اوقات اس کا اس کے ساتھ درگزر سے کام لینے سے اس کے ساتھ اچھائی کرنے سے وہ ظلم اس کا جو ہے وہ نیکی کی بدل جاتا ہے لیکن شیطان کی فطرت چونکہ وہ یعنی کہ سرکشی کی بدماشی کی ہے تو اس کے ساتھ درگزر درگ سے کام لینے سے نہیں چلتا پھر وہاں پر کیا ہے پھر اللہ سے اپنا فسط آد اللہ سے اپنا لو انا ہو سمے و نعالیم بے شک وہ خوب سننے جاننے والا ہے اور اسی یہی چیز اللہ تعالیٰ سرفستی رات میں اس کو بیان کیا آگے بدیف ان اللہ تقا مَََ طاف شروع فب سرون اللہ نے لوگوں کے معاملات میں کسی کے ساتھ اونچ نیچ کرتا ہے کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو اللہ نے آگے دو طرح کے لوگوں کا بیان کیا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی جو انسانوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اس طرح کے رویے پر ایکشن لینے پر اس طرح کے رویے پر رد عمل کرنے پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ادن لذینت تقو <coughs> وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے متقی پرہیزگار ہیں اللہ کے حکام پر چلنے والے ہیں عیدام طاف شیطوان جب ان کو پہنچتا ہے چھوتا ہے کوئی شی طائف کن علماء نے کیا ہے کوئی شیطان کی طرف سے غیر و غصے کی چیز کی شیطان کی کہ شیطان کی طرف سے ان کو اکساہٹ وہی جو پہلے ذکر ہوا نظر مانا وہی طوائف کن کس شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہوتی ہے کوئی غیر و غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں تدک کرو وہ یاد کرتے ہیں کس کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ رسول تعالیٰ مران چوتھے پارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے تو کیا کیا کرتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھستا فرولی <لِذُنُوبِهِم> اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں تو یہاں پر بھی تدک کرو شیطان ان کو اگر کسی غصے اس طرح کی چیز پر اکساتا بھڑکاتا ہے انتقام پر ان کو اکساتا ہے تو وہ تدک یاد کرتے ہیں اللہ کو اللہ اللہ کی بخشش مغفرت کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا اس آدمی کو چھوڑ دینے کا اس کو معاف کر دینے کا اس کے اوپر اس سے درگزر کر دینے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے <تصفح> جیسے کہ رسول اکمل ہمایا کہ مزاد عبد العفا اللہ عزن کہ بندہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اس کی شان و شوقت کو اور بڑھاتا ہے شیطان تو کہتا ہے بھی تم اس کو معاف کرو گے اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دو گے اس کے ظلم زیادتی کا جواب نہیں دو گے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یہ تو شاید تمہاری توہین ہو اس کے نیچے لگنا ہو شیطان تو یہ کہتا ہے اور شیطان اس لیے بھڑکاتا ہے لیکن آپ سر سب نے کیا فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور عزت دیتا ہے اس کے شان و منزلت کو اور بڑھاتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ سماتا ہے تدک کرو کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اللہ کا حکم یاد آتا ہے اللہ کی بخشش نفرت ان کو یاد آتی ہے فعدہ ہم مبسرون پس جب ان کو اچانک ادا کے من یہاں پر فجائیا یعنی جیسے ہی اللہ کی یاد آتی ہے اللہ کی یاد آنے کے ساتھ ہی ان کا غیر و غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس غصے اور غیر و غصے کی اس کا یعنی کہ اس کے یعنی کہ نتیجے میں انتقام لینے کے بجائے ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے فعدہ ہم مبسرون جب ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور بصیرت حاصل ہونے کا معنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اللہ اس کے رسول علیہ اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا حکم ہے ان کی تعلیم کیا ہے تو اس حکم کے مطابق چل کر وہ کیا ہے اپنی دنیا کو بچا لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بچا لیتے ہیں اپنی دنیا کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عجر و ثواب اس کو حاصل کر لیتے ہیں <تصفح> تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ایک تو طائف ان کا مانا یہ جو اگر شیطان کی طرف سے غیر غصہ آتا ہے اور دوسرا مانا طائف ان کا علماء نے کیا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے انسان کو کوئی گناہ پر کسی غلطی گناہ پر شیطان اس کو آمادہ کرتا ہے اگر شیطان کسی اللہ کے نیک بندے کو کسی گناہ پر کسی اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے تدک تو اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کا جس کا اصول طالبان کے اس آیت میں ذکر جو آیا ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوتا ہے تو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں فسفہ فارول اپنے گناہوں سے بخش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو گناہ بخش دیتا ہے اور جائے کہ آگے بڑھنے کے مزید آگے گناہوں میں آگے چلنے کے بجائے وہ گناہ سے بعد آ جاتے ہیں رک جاتے ہیں اس وہ بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی شیطان کے بس اور اس کے ان کے اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں اللہ مات و اخبار ہوں یا کہ جبکہ شیطانوں کے جو بھائی ہیں کیونکہ یہاں پر اخوان و ہم ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف شیطانوں کی طرف کہ شیطان کے جو بھائی ہیں وہ اخوان ہوں یہ ہم اور شیطان کے بھائی کون ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے موقعوں پر شیطان کے منع پر چلتے ہیں شیطان نے غصہ دلایا غصہ آ گیا اسے اس غصے کو نافذ کرنا شروع کر دیا اس پر رد شروع کیا اور رد کر کے جو ہے کسی کا نقصان کر دیا اور اپنا بھی نقصان کر دیا وہ اخوان ہوں جبکہ شیطانوں کے جو بھائی ہیں علامات یہ مدور احمان ان کو بڑھاتے ہیں ان کو اور آگے چلاتے ہیں کس میں پھرغئی ان کی سرکشی میں ان کی گمراہی میں سم مالائے قسر پھر ان کو اس گمراہی میں آگے بڑھانے چلانے میں کوئی کمی نہیں کرتے تو جس طرح بتایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے یا شیطان کی اکساہٹ کے حوالے سے دو طرح کے گروہوں کا ذکر کیا ایک وہ گروہ جو اللہ پر ایمان لانے والے تقوی پر پرہدگاری کرنے والے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کسی سے کسی کے ظلم زیادتی پر یا کسی کی ایسی چیزوں پر اور یا شیطان کی طرف سے اس طرح کی اکساہٹوں پر اور اس کے مقابلے میں جو شیطان کے ساتھی ہی ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو تھوڑ چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور دونوں کے رویے میں آپ دیکھیے کتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اللہ کے تقوا در اختیار کرنے والے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ہی ان کو فوراً بصیرت حاصل ہو جاتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی عقل اور سمجھ دیتا ہے کہ اس موقع پر تم کو کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنی دنیا کے نقصانات سے بچنا ہے اور اپنی آخت کو بھی تم نے بچانا ہے اور جب کہ جو شیطان کے ساتھ چل پڑتا ہے اور شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے تو پھر شیطان ان کو ان چیزوں کے اندر اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ گالی کا جواب تھپڑ سے ایند کا جواب پتھر سے اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اختلافات اور دشمن اور قتل و غارت اور اپنے دنیاوی اور دینی اور اپنے جانی نقصانات اور آخت کے حوالے سے بھی اپنی آخت کو برباد تو یہ ہے شیطان کے ساتھ چلنے کا نتیجہ جب انسان اپنی لگام جو ہے شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر کس طریقے سے شیطان جو ہے اس کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اسے ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ جاہریت میں اسلام سے پہلے کسی چھوٹی موٹی معمولی سی بات پر جنگ شروع ہوئی بات کیا ہے صرف جانور کو پانی پلانے پر کہ ایک کہتا ہے میں پہلے پلاؤں گا دوسرا کہتا ہے میں پہلے پلاؤں گا صرف اسی بات پر جھگڑا کوئی کو اختلاف شروع ہوا اور وہ اختلاف آگے بڑھتا بڑھتا کیا ہے دو قبیلوں کے درمیان جنگ بن گئی اور وہ جنگ جو ہے سو سو سال تک چلتی رہی یہ ہے کہ جب لوگ شیطان کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دیتے ہیں کہ وہاں پر پھر جاہلیت عصبیت کہ ہم فلاں ہوتے ہیں ہم ان کے ہم یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کرنے والے ہم کیسے ان کی بات مانے کیسے ان کے کی نیچے لگیں تو وہاں پر شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے اور پھر آخر سے پہلے لوگوں کی دنیا برباد کرتا ہے وہ اخوان ہوئی وہ دونوں دنیا برباد ہوتی ہے مال و دولت بھی جانے بھی اور دین بھی اگر کسی کے پاس دین ہے تو وہ بھی برباد ہوتا ہے کیونکہ مخالفت دشمنی حقیقت میں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے صرف کوئی ظاہری نقصانات نہیں ہوتے کوئی مال و دولت جانوں کے صرف اسے نقصان, نقصان نہیں بلکہ ان سب سے بڑھ کر دین کا نقصان ہے کہ جب انسان اس کے دل میں کسی خلاف خلاف دشمنی مخالفت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس سے کیسے انتقام لوں وہ سیدہ بھی سیدہ میں پڑھا ہوگا تب بھی اس کی دعائیں جو ہیں اپنے اس مخالف کے اس کے خلاف ہوں گی چاہے وہ ان دعاؤں کا حقدار نہ ہو چاہے وہ اس کے لیے دعائیں جو ہیں اس کے اوپر ظلم زیادتی کی دعا ہو تو کہنے کا مقصد کہ انسان کی ایک حد تک اس کی نیکیاں عبادتیں بھی ساری برباد ہو جاتی ہیں اور بلکہ اس طرح کی چیزوں پڑھ کر اکثر لوگوں کو تو دین کی طرف آنے کے نماز پڑھنے کے ان چیزوں کا موقع ہی نہیں ہوتا پھر لیکن اگر موقع ملتا ہے تب بھی ان کے سوچ و فکر ان کے ذہن و دل دماغ جو ہیں وہ اسی چیز پر لگے ہوتے ہیں کہ اسے کس طرح بدلہ لیا جائے کس طرح انتقام لیا جائے تو اس لیے اللّہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مومنوں کو اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے یعنی کہ قرآن پر چلنے والوں کو منحص دیتا ہے کہ تم کو کس طرح سے چلنا ہے شیطان غصہ دلاتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ غصہ کیا چیز ہے یہ وہ انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اس لیے آپ نے اس کا علاج کیا فرمایا آپ کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے تو ایک آدمی اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہے اس کی رگے پھول نہیں ہیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر غصے کے انتہا میں پہنچا ہوا ہے تو آپ میں کہ میں ایک رفت جانتا ہوں اگر یہ کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے تو صاحبہ نے پوچھا کیا ہے آپ میں کہ اگر یہ کہہ دے عود باللہ من شعت الرجیم تو اس کا غصہ دور ہو جائے تو اس کو جب لوگوں نے کہا کہ اعدب باللہ پڑھو تو شیطان اس قدر اس کے اوپر مسلط تھا کہنے لگا کہ میں کو مجرون نہیں ہوں اور جو کہتے کہ میں مجرون نہیں اور حقیقت میں مجرون تھا کیونکہ جن شیطان اس پر چھایا ہوا تھا تو حتیٰ کہ اس نے باللہ پڑھنا بھی اس کو گوارہ نہیں کیا اور یہی حقیقت میں شیطان چاہتا ہے اور شیطان جب دل دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے انسان کے تو اس وقت واقعی وہ چیزیں جو کرنے والی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات کفر کے الفاظ بھی انسان کہہ دیتا ہے اور وہ ضروری چیزیں جو کرنے والی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بلکہ اپنے بڑے, بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے ان اللہ دینت کہ جو اللہ سے ڈرنے والے متقبار ہے عید عمصوں طاعف المن شیطان جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی یعنی کہ کوئی چیز پہنچتی ہے وہ چاہے شیطان کا وسوسہ ہو شیطان کی اکساہٹ ہو یا کسی گناہ پر آمادہ کرنا ہو <تصفيق> تو کیا ہے تدک وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فیدہ مب سرون تو جب ان کو بصیرت اور ان کو عقل حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ اور بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور طائف من شیطان کا دوسرا معنیٰ علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ شیطان کا کسی کو جو ہے اس کو یعنی کہ اس کو جو ہے دورہ کی شکل میں اس کو جو ہے بیہوش کر دینا اس کے اوپر مسلط ہو جانا شیطانوں کا جنوں کا کسی کو مسلط ہو جانا یہاں پر یہ بھی مانا لیا گیا ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی پر چھا جاتا ہے کسی پر مسلط ہو جاتا ہے جن اس کے اوپر چھا جاتے ہیں تو جن چھانے سے کیا ہوتا ہے انسان پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مجنون پاگل لوگوں کی ہوں اور یہ بھی چیز حقیقت میں حقیقت ہے کوئی خیال نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہم خیال ہے لیکن حقیقت یہ خیال نہیں بلکہ حقیقت ہیں اور صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ربی صم کے پیاس ایک عورت آئی کہنے لگی کہ اللہ کے ربی مجھے دورہ پڑتا ہے دورہ پڑنے کا معنیٰ کہ شیطان جن جو ہیں وہ میرے اوپر اس انداز سے چھاتے ہیں کہ میں اپنی عقل کو دیتی ہوں تو مجھے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ چیز دور کر دے تو اپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اپنی اس تکلیف پر صبر کرتی ہو تو تمہاری یہ جنت ہے اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اس تکلیف پر صبر کرتی ہو تو تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گی تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی میرے علاصہ میں صبر کرتی ہوں میں صبر کرتی ہوں اگر اس تکلیف کے بدلے میں مجھے جنت مل سکتی ہے تو میں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہوں کہ دنیا کے چند دن کی تکلیف ہے تو لیکن یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی یعنی کہ اس تکلیف کی اس دورے کی حالت میں چونکہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں تو برہنانا ہوں تو آپ نے اس کے لیے دعا کی تو صابح ماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو یہ دورہ پڑتا یہ چیز ہوتی لیکن برہنانا ہوتی اور ہم دیکھا کرتے اپنی آنکھوں سے صابف ماتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کسی عورت کو جنتی عورت کو تو اس کو دیکھا کرتے کہ جنتی عورت ہے کہ جس نے اپنی اس تکلیف کے بدلے میں جنت کا سودا کیا اور یہ حقیقت ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض دنیا کی کسی تکلیف بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی اس حد تک پہنچتی ہے کہ بال اوقات کہتے شکایتیں اور جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالی ہم کو جو نیکی اجر دینا چاہتا ہے وہ سبھی کا سبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر آدمی اس طرح کی چیزوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کتنا با اجر رکھتا ہے تو یہاں پر تائف کے معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ کسی کے اوپر شیطان کا جنوں کا چھا جانا تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اللہ ہیں کہ اگر کسی پر جن شیطان چھاتے ہیں تدک تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں فِدا ہوں مب تو پھر وہ ان کو بسار ان کو بصیرت عقل مل جاتی ہے یعنی شیطانوں کا اثر ان سے ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی شیطانوں کا اثر ختم کرنے کے لیے جنوں کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ دیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا قرآن ہے وہ اخوان ہوں یادون اور جو شیطان کے ساتھ چل پڑتا ہے تو شیطان پھر ان کو بڑھاتے ہیں ان کی گمراہی میں ان کی گمراہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں سب ملائی سیرون اور پھر وہ اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتے یعنی جہاں تک شیطان کو گمراہ کر سکتا ہے پھر شیطان ان کو گمراہی کی آخری حدوں تک پہنچا کے چھوڑتا ہے دوبارہ دیکھیے آج کیا تھے